تو بات کیا ہے کہ برے حالات میں تو سبھی جھک جاتے ہیں خوب انسان کی اس وقت ہے جب اچھے حالات میں بھی جھکا رہے ان اللہ یجز متصدقین اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے کیا گزری ہوگی سوچیں یوسف علیہ السلام کے دل پر اپنی آئیڈینٹی چھپانا سکے قالع حل علم تم ماں فال تم بے یوسف واقعی از تمہیں کچھ معلوم بھی ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم نادان تھے یہ جاہل اس طرح نہیں آ رہا جیسے ہم جاہل کہتے ہیں کسی کو برائی کے طور پہ جاہل عربی میں آتا ہے علم کے مقابلے میں جذباتی ہونے کو جہل کہا جاتا ہے یا امچیور ہونے کو جہل کہا جاتا ہے تو جو بات بھی کہہ رہے ہیں تو تانے کے طور پہ نہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دے دیا کہ تم لوگوں کو دراصل پتہ نہیں تھا نا کہ تم کیا کر رہے ہو تو اس حالات میں تم نے وہ کام کیا ان کلانتا یوسف کیا تم یوسف ہو انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا انقی و یسبر ان اللہ و اجر المحسن حقیقت یہ ہے اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا اگر آپ میں سے کسی کو آپ کے رشتہ داروں نے ستایا ہے یا کوئی اور آپ پہ تکلیف صبر آزما آزمائش پڑی ہے اس آیت کو آپ بس ورد کریے اس کا کہیں لکھ کے لگا لیجئے بار بار اس کو دیکھتی رہیے کہ جو تقوی اور صبر سے کام لے اللہ اجر ضائع نہیں فرماتا قالوۃ اللہ علیہ کنّ لخوۃین انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار تھے قالیٰ یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تقریبا لمل اليوم جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں یقف اللہ لکم اللہ تمہیں ماف کرے وہ و ارحم الرحمین او وہ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے کیا شان ہے ماف کرنا تو اس وقت ہے جب انسان قدرت پا جائے اور پھر معاف کر دے یہ ہے نا اعلیٰ ظرف ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مکہ کے رہنے والوں سے یہی بات فرمائی تھی لا بڑے علیکم اليوم جاؤ آج تم پر کوئی الزام نہیں تم سب آزاد ہو فرمایا اے سبو بے قمیص ہاد الق اللہ وجہ ابی یاتی بسی راہ تون کو میری یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو ان کی بینائی پلٹ آئے گی اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے یعنی جو کنان میں تھے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں اب آپ دیکھیں جب یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے تھے چند میل کے فاصلے پر تو والد کو خوشبو نہ آئی اور اب سینکڑوں میل سے ابھی قافلہ چلنا ہی شروع ہوا تو والد کو خوشبو آ گئی تو کمال اس میں کس کا ہے کمال اس میں نبی کا اپنا نہیں ہے ان کی کوئی اپنی ذاتی کوشش اس میں شامل نہیں ہے یہ اللہ کا اپنا قانون اللہ کی اپنی مرضی جس کو چاہے جو طاقت جس وقت دے دے جتنی دے دے یہ اللہ کی شان ہوتی ہے یہ اس میں ناوز بلّہ پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب رسول جو ہے وہ عالم الغیب ہو گئے یا تقدیروں کے مالک ہو گئے یا وہ با اختیار ہستیاں بن گئے اور اللہ کے ساتھ اللہ کے فیصلوں میں شامل ہو گئے یا اب ہم دعائیں ان سے مانگنی شروع کر دیں اس کی اجازت نہیں ہے یہ تو پہ دلّہ دلعالم بعیدہ والی چیز ہو جائے گی گمراہی میں ہم پڑ گئے جو چیز جتنی بتائی گئی ہے اگر ہم اس تک پہ قناعت کریں تو ان اللہ تعالیٰ وہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے گی اور ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی اللہ نے نہ چاہا جب یوسف کنویں میں ہے تو ان کو خوشبو ہے نہ آئی اللہ نے چاہا اب آ جائے آ گئی اللہ کی مرضی جو چاہتا ہے کرتا ہے قالو طلّہ ان کا لفی قدیم گھر کے لوگ بولے اللہ کی قسم آپ تو ابھی تک اپنے اسی پرانے خپت میں پڑے ہوئے ہیں کون کہہ رہا ہے یہ بیٹے نہیں کہہ رہے بیٹے تو قافلے میں ہیں یہ پیچھے ان کی بیویاں اور ان کے بچے ہیں یاد رکھیں کہ جس طرح بیٹے اپنے والدین سے بات کرتے ہیں اسی طرح ان کی بیویاں اور ان کے بچے بھی اپنے ساسر سے یا اپنے دادی دادا سے بات کرتے ہیں وہی انداز ہوتا ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ آئندہ پھر یہ چیز کنٹینیو ہوتی ہے بچے جو ہیں وہ سائلنٹ اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں خاموش تماشائی ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ابو ہماری امی اپنے والدین سے کس ٹون میں کس لہجے میں بات کرتے ہیں کس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں سپنج کی طرح وہ سب ابزارب کر رہے ہوتے ہیں جذب کر رہے ہوتے ہیں اور جب وقت آئے گا اسی طرح سے بچے پھر اپنے والدین سے بات کریں گے جس طرح انہوں نے ان کو اپنے والدین سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا اسی خاتون نے بڑا عبرتناک قصہ سنایا کہنے لگی کہ کچھ لوگ تھے وہ بد سلوکی کرتے تھے اپنے والد کے ساتھ حتّہ کے کمرہ بھی نہیں دیا تھا بس ایک برآمدا سا اس میں چارپائی ان کی پھینک دی تھی اور پھٹی ہوئی چادر وہ اوڑھ کر لیٹے رہتے تھے جب انتقال ہو گیا والد کا تو دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ اپنے دادہ کی چادر اٹھا کر لے جا رہا ہے تو اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو اس نے اپنے والد سے کہا کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا تو میں کے لیے اس کو رکھ ہوں میں آپ کو اڑاؤں گا یہ ہوتا ہے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کس انداز میں بات کرتے ہیں اللہ تو جو دیکھ رہا ہے سو دیکھ رہا ہے آخرت کا معاملہ اپنی جگہ دنیا میں بھی یہ چیز انسان کے سامنے آ جاتی ہے فلماہ فرطیر پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا اور یکا یک ان کی بینائی واپس آ گئی تب انہوں نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا میں اللہ کی طرف سے جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجئے ہم واقعی خطا کار تھے انہوں نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے دیکھیں آخری وقت تک مایوس نہیں ہوئے نا یعقوب علیہ السلام کہا تھا نا کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں جب انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ در در کھٹکھٹانے لگتا ہے پھر وہ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے تو اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کام کرتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سنے نا فلم دخل اللہ یوسف آ وا الی ابا وی و قالت خلو مصرا انشا اللہ جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سب یعنی کنبے والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں چلو اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے انہوں نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے اب یہ کیا ہے یہ سجدہ سجدہ تعظیمی اسلام نے اس کو مطلقاً حرام قرار دے دیا ہم پہ تو اب اسلامی شریعت نافذ ہوتی ہے لگتی ہے اور اس سجدے میں بھی کئی اقوال آپ کو ملیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فقط تھوڑے سے جھک گئے تھے ذرا ادب کے طور پہ لیکن اسلام میں تھوڑا سا جھکنا وہ تو اجازت ہے جیسے ہم بزرگوں کے سامنے ذرا سر اپنا جھکا دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن رکوع کی حد تک جھک جانا یا بالکل ہی سجدے میں چلے جانا اس کی قطع اجازت نہیں نہ سجدہ عبادت کسی کے لیے اب حلال رہا ہے اور نہ سجدہ تعظیمی وقالا یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملا دیا حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا واقعہ یہ ہے میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے بے شک وہ علیم اور حکیم ہے اب یہاں پر یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ان کی زندگی وہ ہم ذرا دیکھیں تجزیہ کریں تو تین ادوار آتے ہیں جس میں کہ مشکلات اور مسائب ان پر آئیں تھیں پہلا دور تھا بھائیوں کے ظلم کا اس کا تو انہوں نے قطن ذکر ہی نہیں کیا یہاں پر اس لیے کہ وہ کہہ چکے تھے لا تقریبا علیکم کمل یوم معاف کرنے کے بعد پھر کسی کو اس کا ایپ اس کا قصور جتاتے رہنا یہ نہ معاف کرنے کے برابر ہے بار بار کہا کہ ہاں معاف تو کر دیا لیکن یاد ہے تم نے کیا کیا تھا خیر میں نے معاف کیا ہاں میں نے معاف تو کر دیا لیکن میں بھولوں گی نہیں تم نے کیا کیا تھا تو یہ معاف کرنا نہ ہوا ذکر ہی نہیں کیا اس چیز کا کہ بھائیوں نے ظلم کیا اور اس کے بعد جیل میں ان کو جانا پڑا تھا اس کا بھی ذکر نہیں کر رہے داخلے کا ذکر نہیں کر رہے نکلنے کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر ماں باپ سے جدائی کا ذکر نہیں کر رہے بلکہ ماں باپ سے ملنے کا ذکر کر رہے ہیں خاندان سے ملنے کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ بھی نعمت کا شکر ہے نعمت مل جانے کے بعد پچھلی تکلیفوں کو یاد کرتے رہنا یہ بڑی ناشکری ہے جب اللہ تعالیٰ حالات بدل دے پلٹ دے بھلائیاں لے آئے تو انسان اب پچھلی تکلیفوں کا آزمائشوں کا اذیتوں کا بالکل ذکر نہ کرے ربی قد آتیتنی من قطعی ویلحادی فاتر دنیا والی مسلم بس اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے میرا خاتمہ اسلام پر کر توفنی مسلمن یہ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے کہ یہ غررہ نہیں ہے کہ میں تو اب تک اتنا نیک رہا تو آئندہ بھی اف کورس نیک رہوں گا یہ افکورس نہیں ہوتا مومن کی زندگی میں وہ ڈرتا ہے یہ دن اثرات المستقیم کی دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ اب تک تو تون نے توفیق دی نیکی کی اللہ آئندہ بھی تو اس پر قائم رکھ اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا آخرت میں بھی یعنی صالح لوگوں کے ساتھ جنت میں اور دنیا میں بھی نیک صحبت کی دعا کی گئی ہے کہ اللہ نیک صحبت میں مجھ کو رکھ جب انسان نیک صحبت میں رہتا ہے تو ٹیمٹیشنز نہیں آتی آزمائشیں نہیں آتی گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے اور نیکیاں کرنا بھی آسان ہوتا ہے تو یہ الحق نب صالحین اللہ دنیا میں بھی صالح لوگوں کی میت ہو ان کی کمپنی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ پر وہی کر رہے ہیں ورنہ آپ اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کر سازش کی تھی مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے یہ تو ایک نصیحت جو دنیا والوں کے لیے عام ہے زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کیا یہ مطمئن ہے کہ اللہ کے عذاب کے کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر آنا جائے گی حدیث میں آتا ہے مضمون یہ ہے اکثر انسان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ایک ہے صحت اور دوسری فراغت ہیلتھ ہونا اور ٹائم ہونا تو انسان ان دو چیزوں کو بہترین استعمال میں لگا دے اپنی آخرت سنوارنے میں ہی اللہ علی بصیرت ان انا و انا تبانی و سبحان اللہ وما انا من المشرقین تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں علا بصیرتن کانشیسلی شعور کے ساتھ میں اس سیدھے راستے پہ چل رہا ہوں آج ہم کو بھی شعوری ایمان کی ضرورت ہے ہم بورن bon مسلمس تو ہیں ہمیں وراثت میں اسلام مل تو گیا لیکن آج ہم کو بورن اگین مسلم ہونے کی ضرورت ہے آج ہم کو شعور کے ساتھ اس آئیڈیالوجی کو جاننے کی ضرورت ہے اس عقیدے کو جاننے کی ضرورت ہے جس کے بنا پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تاکہ ہمارے عمل کے اندر پختگی اور درستگی آئے وما من اللہ من اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہیں بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہے کہ ان قوموں کا انجام ان کو نظر آ جاتا جو ان سے پہلے گزر چکی یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے نہ سنا یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں و لاکن تصدیقی بین یدی و تفصیل کلی شعیوم ودوں رحمت ال قومی مگر جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت یہ ہے سورہ یوسف اب آپ ذرا یہ ذہن میں لے کر آئیے کہ سورہ یوسف ہمارے معاشرے میں کیوں پڑھی جاتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے خواتین سے کہ پریگنسی میں پڑھی جائے تو بچہ خوبصورت ہو پتہ نہیں یہ خیال آتا کیسے عورتوں کو کہ بچہ خوبصورت ہو کیا امپورٹنٹ ہے یہ بالکل نہیں سمجھ میں آتی بات یا دلہنوں کو کہا جاتا ہے کہ دلہنوں پر پڑھ کر پھونک دو تو وہ خوبصورت لگیں گی آپ دیکھیں محسن کا لفظ تو آیا ہے جمیل کا لفظ تو آیا ہے یہ حسن ہی کے دو نام ہیں لیکن کس کا حسن کس چیز کا حسن ایک دفعہ بھی یوسف علیہ السلام کے جسمانی حسن کی بات تو نہیں کی گئی کہ وہ انتہائی حسین تھے انتہائی خوبصورت تھے انتہائی جمیل تھے ان کی آنکھیں ایسی تھیں ان کا قد ایسا تھا یہ ذکر نہیں کیا گیا حسین تھے کوئی شک نہیں حدیثوں میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو حسن کا بہت بڑا حصہ دیا تھا لیکن سورہ یوسف حسن کے لیے پڑھنے کے لیے ہم سے نہیں کہا گیا اور نہ ہی حسن کا تذکرہ ہے کوئی اس کے اندر جس حسن کا ذکر ہے وہ فطرت کا حسن ہے اخلاق کا حسن ہے ذہانت کی بات ہے پاک دامنی کے حسن کی بات کی گئی ہے قدرت رکھتے ہوئے بھی اف اور درگزر سے کام لینا یہ حسن ہے اور سب سے بڑی چیز خاندانی جھگڑوں کو حل کیسے کیا جائے ان رشتہ داروں سے کیسے نمٹا جائے جو کہ اذیت پہنچائیں تنگ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کہا کہ مجھے بہترین صدقہ بتائیے آپ نے فرمایا اپنے اس رشتہ دار کو دے جو تیری برائی کرتا ہو ہم سب کتنے خوش قسمت ہیں ہم سب کے پاس یہ نعمت موجود ہے ایسے رشتہ دار جو ہماری برائی کرتے ہوں اللہ تعالیٰ ایک ناپسندیدہ چیز کو بھی ہمارے لیے کس طرح نعمت بنا دیتا ہے کتنے رشتہ دار ہمارے ہیں بتائیں جنہوں نے ہمیں کوئے میں پھینک دیا ہو یا ہماری قتل کی ترکیبیں انہوں نے سوچی ہوں بیٹھ کر اس نوبت کو تو شاید ہی کوئی پہنچا ہو لیکن پھر بھی ہم کتنی شکایتیں کرتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ جو معاف کرتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہر بات میں اچھا میں چپ ہو جاؤں بے وقوف ہوں کوئی اگر میں چپ ہو گئی تو وہ سمجھیں گے کہ میرے پاس جواب نہیں ہے نہیں سوریہ یوسف ہمیں کیا سکھاتی ہے ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہے باعزت وہی ہوتے ہیں جو کہ معاف کر دیتے ہیں جو کہ حق کی خاطر توازو اختیار کر لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے لیے خاک ساری اختیار کی تو اللہ اس کو بلند کرے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال میں تو چھوٹا ہوگا مگر عام لوگوں کی نظر میں اونچا ہوگا اور جو تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو نیچے گرا دے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں تو حقیر ہوگا اگرچہ خود اپنے خیال میں بڑا ہو تو یہ تو رشتے نبھانے کی حسن سلوک کی بات کی جا رہی ہے کہ رحمی رشتوں کو تو جوڑ کر ہی رکھنا ہے کسی صورت نہیں چھوڑنا ان کو خوبصورت صبر صبر جمیل صبر جمیل خوبصورت صبر کرنا ہے حسن سلوک حسن معاملات حسن اخلاق حسن تدبیر ذہانت کا حسن یہ ہے حسن جو اللہ کے ہاں کام والا ہے یہ ظاہری حسن یہ ہماری شکلیں یہ ہماری کھالیں یہ نہیں اللہ کے کام آنے والی تو اگر ہمیں واقعی فکر ہو تو ہم سورہ یوسف پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ یہ جو بچہ میرے ہاں ہونے والا ہے اس میں یہ خوبیاں ہوں اللہ جو یوسف علیہ السلام میں تھیں یا یہ جو میری بیٹی میری بہن آج رخصت ہو رہی ہے اللہ یوسف کی طرح اپنے رشتہ داروں سے معاملات نبھائے تو تو بات بنے گی بھی تو واقعی سورہ یوسف بہترین صورت ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کے معاملے میں اور کن رشتہ داروں کے ساتھ کہ جو ہم سے اچھا سلوک نہ کریں حدیث میں آتا ہے نا کہ تم لوگوں کی دیکھا دیکھی عمل کرنے والے مت بنو کہ اگر وہ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے وہ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے بلکہ تم یہ سوچ لو کہ ہمیں تو اچھا ہی سلوک کرنا ہے اور جو برا کرے تم اس کے ساتھ ظلم نہ کرو تو ہم بھی ایک عہد کر لیتے ہیں انشاءاللہ عید آنے والی ہے کوئی رشتے دار ایسا جس سے اللہ نہ کرے ہماری لڑائی تھی قطع تعلق تھا اب سوچ کہ اس کے گھر عید پر تو ضرور جانا ہے آجزی کے ساتھ جانا ہے, جھک کر جانا ہے اس کو گلے لگا لینا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار سے تین دن تک بات چیت بند رکھی تو اللہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے آگے انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا سورت اور مکی سورت ہے رات کا مطلب ہوتا ہے بادل کی گرج تھنڈر بسم اللہ رحمٰن رحیم الفلا